کہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں اچھا اس میں چار پانچ مختلف نکتے ہیں اس پوسٹ کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں اول تو اس میں سے زیادہ تر باتیں جو ہے وہ ہم اپنے علوم الحدیث کا جو ہمارا حصہ اول ہوا ہوا ہے اس کے اندر کر چکے ہیں لیکن یہ کہ حصہ جو اس کا دوسرا اور تیسرا بھی آنا ہے وہ میرا ارادہ ہے کہ ابھی ہم شروع کر دیں گے اسی رمضان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اس کے اندر اور زیادہ جسے کہتے ہیں تفصیل سے یہ باتیں آ جائیں گی لیکن ابھی فوری طور پہ جن دوست نے ہم درخواست کی ہے ان کو جواب سارے دے دوں تاکہ غلط فہمی ختم ہو جائے اچھا پوسٹ کا جو آغاز ہوا ہے وہ ان الفاظ سے ہوا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کو صرف اسی سال گزرے تھے پر آج ایک بھی صحابی زندہ نہیں ہیں البتہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا یعنی آغاز ہی جو ہے وہ غلط ہوا ہے اس لیے کہ یہ کہنا کہ اسی ہجری کے اندر کوئی صحابی موجود نہیں تھے یہ بالکل غلط بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو ہیں ان کا جو وصال ہے وہ 93 میں ہوا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور صحابی جو ہیں ان کا نام ہے جی عامر ابن واسلہ ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ سو ہجری میں ان کا وسال ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک سو اور سات ہجری میں ان کا وسال ہے اچھا یہ میں عرض کروں کہ اس پوسٹ کو جب میں نے پڑھا ہے تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اس پوسٹ میں زیادہ جو عمل دخل ہے وہ ہم انگلش میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اورینٹلسٹ کی ہے ہمارا تھوڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے اب ہم مسلمانوں میں خاص طور پہ جو پڑھے لکھے ہمارے جوان ہیں ان میں کہ ایک بات ایک اورینٹلسٹ لکھ دیتا ہے تو اس کو یہ جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا حق کے طور پہ پکڑ لیتے ہیں تو یہ جو اب جتنی بھی اس میں نکتے ہیں اس پوسٹ میں سب اورینٹلسٹس کے ہیں سب وہ وہیں سے آئے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں مستشرقین اس پہ بحث ہو چکی ہے ہماری ایک دفعہ پہلے جب ریڈیو کے ہمارے پروگرام چل رہے تھے تو وہاں پر اب دوسری بات پہ آتے ہیں اس کے بعد انہوں نے آگے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا دور ہے جس میں حدیث کی ایک بھی کتاب موجود نہیں تھی یہ بھی بالکل جھوٹ ہے حدیث کی کتابیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لکھی ہیں اب ہمارے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں اس پہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو میں واضح کر دیتا ہوں اور اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی تفصیل تھوڑی سی تو تین چار نام میں لے دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ ابنام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اچھا خاصا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ تھک ڈاکیومینٹ تھا بہت زخیم نسخہ تھا اور اس کا نام بھی انہوں نے خود ہی رکھا تھا صحیح فت اور یہ ان کے خاندان میں چلتی رہی اور تاریخ میں ہمیں تذکرہ تاریخ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کو ہسٹری والی تاریخ نہیں کہہ رہا میں تاریخ احادیث کی بات کر رہا ہوں علوم الحدیث بلکہ کہنا چاہیے تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ کے پڑ پوتے تھے حضرت عمر بن شعیب رحمتہ اللہ علیہ وہ اسی نسخے سے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ درست دیا کرتے تھے تو یہ کہنا کہ حدیث نہیں تھی کوئی کتاب نہیں لکھی تھی بالکل جھوٹ یہ جو نسخہ ہے یہ اب ابوداود میں اور احمد میں اور نسائی میں اور بحقی میں یہ جو ہے وہ یہ مرض ہو چکا ہے پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کا بھی ایک نسخہ تھا اور وہ بھی کافی زخیم تھا اور وہ بھی احادیث مبارکہ جو ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ کچھ بخاری میں اور کچھ دوسری کتابوں کے اندر آ چکی ہے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی میں نے بات کی کہ یہ ترانوے ہجری میں آپ کا جو ہے وہ مثال ہے ان کے پاس بھی کئی تحریری جو ہے کچھ نسخے جو ہے وہ موجود تھے پھر امر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عن ان کے پاس ان کا آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوا کے چیزیں دی تھی. یمن کا علاقہ جب نجران فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر بنایا اور رخصت کے وقت آپ نے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب لکھوائی اس کے اندر نصیحتیں بھی تھی تہارت کے نماز کے زکوۃ اوشر حج عمرہ جہاد مال غنیمت جزیہ اور بھی کئی موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ہدایات تھیں تو اور مجھے بتائیے کہ حدیث کیا ہے اور فقہ کیا ہے یا تو حکم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوا رہے ہیں اب یہ کہ وہی بات وہ کہیں گے جی اب کہاں ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی علاقوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لکھوا کے بھیجوائی تھی تو انہوں نے پھر کیا, کیا کہ ان سب کو اکٹھا کیا کو اکیس قبائل تھے اور وہ اکیس قبائل سے نسخے میں کمپائل کر کے ایک انتہائی زخیم قسم کا نسخہ بنایا تھا وہ نسخہ بعد میں تاریخ میں گزرے ہیں ابن طولون کے نام سے انہوں نے ان سب کو اکٹھا کر کے اور باقاعدہ جو ہے اس کے اندر حضرت عمر, بن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نسخہ بھی شامل کر کے وہ ساری کی ساری ایک بہت بڑی کتاب بنائی تھی وہ کتاب ابھی کچھ عرصہ پہلے تک دمشک کی لائبریری میں موجود تھی ابھی حالات اب جو ہو گئے کے آپ کو پتہ ہے پتہ نہیں کیا بچا ہوگا کیا نہیں بچا ہوگا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے لکھی یا لکھوائیں وہ بھی نسخے موجود تھے حضرت عمر کے بھی معاملات کے اندر ہمیں ثبوت ملتا ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ پتا چلتا ہے اور اس میں تو بلکہ ایک بڑا زبردست قسم کا کال جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے علوم الحدیث کی اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں کہ حضرت حسن ابن امر جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے وہ شاگردوں میں سے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث سنائی ابو نے لالمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو حدیث آپ سے سنی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر مجھ سے سنی ہے تو میرے پاس لکھی ضرور پڑی ہوگی وہ پھر گھر گئے گھر جا کے انہوں نے سارا جو ان کے پاس نسخے تھے ان کو اٹھایا ان کو دیکھا اس میں انہیں وہ حدیث مل گئی پھر وہ واپس آئے اور انہوں نے شاگرد سے کہا دیکھا میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہیں حدیث بتائی ہے تو میرے پاس لکھی ہوئی ضرور ہوگی تو ابو حرا کے پاس خود لکھی ان کی ساری جو ہیں وہ حادیث موجود تھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان کی بھی یا خود لکھی ہوئی صحابہ کا یہ معاملہ ہے کہ یا کچھ نے خود لکھی یا ان کے کچھ شاگردوں نے لکھی جو تابئین ہے اسی طریقے سے جاب ابن عبداللہ رضی اللہ ہو پھر سمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ انہوں نے اسی طرح حدیث کی ایک وہ جسے کہتے ہیں کمپائلیشن ایک نسخہ تیار کیا تھا اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کے لیے لکھا تھا اس کا نام جو تاریخ میں مشہور ہوا وہ مشہور ہوا نسخہ کبیر اور اس کی اکثر حادث جو ہیں وہ ترمیزی میں موجود ہیں ابو داود میں موجود ہیں نسائی میں موجود ہیں ماجا میں موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شاگردوں نے لکھی ہاں آپ نے جن کو تعلیم وہ جسے کہتے ہیں نا خطوط کے ذریعے دی تو وہ تو ظاہر کہ آپ کی اپنی ہی تحریر سمجھی سمجھ جانی چاہیے یا اگر انہوں نے کسی کو لکھوائی بھی تو ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی سمجھی جانی چاہیے تو وہ بھی مجموعہ یہ سارے صحابہ اور بہت سے صحابہ غالباً اکیس اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے صحابہ کا پتہ چلتا ہے رضان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہوں نے یا تو خود کتابیں لکھی یا انہوں نے اپنے شاگردوں سے لکھوائیں یا ان کے شاگردوں نے خود سے لکھی تو یہ کہنا کہ جی اب تک کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی بالکل چھوٹ ہے اور یہ اورینٹلسٹس کی اڑائی ہوئی افواہ ہے اور ہم خام خواہ ان لوگوں کی وہ ان کے جو سٹائل ہیں ان اسٹائل کی وجہ سے ان سے متاثر ہو کے اس جھوٹ کو مان کے اس قسم کی پوسٹس آگے بھیج رہے ہیں اللہ اجر دین صاحب کو جنہوں نے مجھے یہ پوسٹ بھیجی ہے کہ بھائی اس پہ آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں ورنہ پتا نہیں کہاں کہاں یہ پوسٹ جا چکی ہے اور کون کون سے ہمارے جو ہیں وہ نوجوانوں کے ذہن جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہوں گے ابھی اس میں اور آگے بڑی خرافات ہیں میں آگے ان کو بھی باری باری جیسے کہتے ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں سارے ایشوز کو اس کے اندر اس کے بعد ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھیں ثبوت میں دو تین چیزیں اور بھی کہی گئی ہیں اس پوسٹ کے اندر ایک انہوں نے تذکرہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث لکھنے سے منع کیا تھا آپ کو بھی پتا ہے کہ چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو اس کا سیاق و سباق نہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب اس کا مفہوم ہر چیز بدل جاتی ہے آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں اب ایک میں آپ کو چیز سامنے رکھتا ہوں وہی آ رہی ہے اور کاتبین جو ہے حزم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر وہی کی کتابت کر رہے ہیں اور اسی دوران میں جو وہی کی کتابت کر رہے ہیں ان وہ لوگ یا ان میں سے ایک یا دو یا تین یا سارے جو ہے وہ احادیث بھی کتابت کرنا شروع کر دیتے ہیں اب سب سے بڑی بات مجھے بتائیے کہ اس میں خطرہ کیا ہے آپ خود سوچئے خطرہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کی کتابت ہو رہی ہے وہی کی کتابت ہو رہی ہے کہیں بھی کسی جگہ غلطی سے حدیث کی کتابت اس کے اندر کہیں مکس ہو جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو منع کیا کچھ کو منع نہیں کیا کچھ کو خود تلقین کی اور جن کو منع کیا ان کی بھی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ انہوں نے بعد میں حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں تمہیں پہلے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم لکھو اب یہ جس نے بھی پوسٹ لکھی ہے میں شیئر کرنے والوں کو نہیں کہہ رہا میں لکھنے والے کو کہہ رہا ہوں تھوڑا سا انسان عقل استعمال کرے نا تو انسان کو بڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں یعنی وہ حدیث کی کتابت کو غلط ثابت کرنے کے لیے حدیث ہی کا استعمال کر رہا سبحان اللہ تو یہ اس طرح کی گفتگو جو پہلے حدیث کہاں تھی پہلے فقہ کہاں تھی تو مجھے بتائیے جو حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے چیزیں لکھوائیں جس میں عشر کے معاملات بھی ہیں زکوٰۃ کے معاملات بھی ہیں وہ فک بھی تو اس میں کور ہو گئی حدیث فقہ سے کوئی ہٹ کے تو نہیں ہے اب ہمارے ہاں فک میں جو فکی مکاتب فکر بن گئے ہیں وہ کیوں بن گئے ہیں اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں اب اس کے بعد ایک اور نقطہ جس پہ بات کیا ہے کہ بھئی اگر ان کی دیکھیں ایک تو ان کی حدیث ساری جو ہیں وہ آگے مختلف کتابوں کے اندر جو ہے وہ مرج ہو گئی اچھا یہ جو نکتہ انہوں نے بیان کیا اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سے پیچھے کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی امام بخاری کے استاد احمد ان کی کتاب موجود ہے آج بھی ان کے استاد شافعی ان کی کتاب موجود ہے آج بھی ان کے استاد ایک استاد جو ہیں وہ مالک امام مالک رحمۃ اللہ لائے. ان کی کتاب موتا امام مالک آج بھی ایگزٹ کرتی ہے ان کی امام شافی کے دوسرے استاد امام محمد ان کی کتاب آج بھی ایگزٹ کرتی ہے امام محمد کے استاد ابو حنیفہ ابو حنیفہ کی اٹھائیس مسانید میں سے ایک مسند آج بھی ایگزٹ کرتی ہے میرے پاس بھی اس کا نسخہ موجود ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ کہ بھئی بخاری سے پہلے کوئی کتاب موجود نہیں تھی ایک اور عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ ان کی مصنف عبد آج بھی موجود ہے جو بخاری سے بھی پرانے ہیں بخاری کے اندر سندے ہیں سند میں ان کے ساتھ سزمین کا نام ہے تو اس قسم کی باتوں سے غلط فہمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حدیث اکٹھی کی ان کے پاس کتابیں تھیں انہوں نے کتابیں آگے یا نکل کروائیں یا آگے دیں اور یہ چلتے چلتے سلسلہ بعد میں آ کے لوگوں نے ان سب چیزوں کو مرج کیا اکٹھا کیا حضرت انس کے پاس صرف ان کے سے متعلق روایات تھی حضرت ابو را کے پاس ان سے متعلق روایات تھی ان کی سند والی روایات موجود تھیں جو چاہے دو تین صحابہ کے تھرو ہی آئی ہو بعد میں لوگوں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا بڑے بڑے زخیم قسم کے نسخے بنے ہم تو بخاری کی بات کرتے ہیں مسند احمد کے اندر چالیس ہزار حدیثیں ہیں مصنف عبد الرزاق میں پچاس ہزار حدیثیں ایک کتاب کے اندر اتنے اس کے اندر اس کی جلدیں اچھا پھر دوسری بات انہوں نے اس پوسٹ میں جو کہی وہ یہ ثبوت کے طور پہ کہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے تو حدیثیں جلوا دی تھی پانچ سو حدیثیں جلوائی تھی یہ بات اول تو کتب سطح سے یہ ثابت نہیں ہے لیکن ویسے متبر روایت مانی جاتی ہے کہ یہ انہوں نے جلوائی تھی بالکل ٹھیک ہے پوری تو پڑھو آدھی پڑھ کے بیچ میں سے ایک جملہ نکال کے باقی چیز چھوڑ دی تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جی آپ یہ حدیثیں کیوں چلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ان میں سے جو حدیثیں میں نے کسی دوسرے سے سنی ہیں اور ان میں سے کوئی معین نہ ہو تو کہیں غلط چیز جو ہے وہ آگے نہ چلی جائے آپ دیکھیں مطلب ہی بدل گیا اب وہ ایک جملہ پکڑ کے کہ جی انہوں نے حدیثیں جلائی تھی حدیثیں جلائی تھی حدیثیں جلائی تھی اس پکڑ کو اب ہم نے یہ کام شروع کر دیا یعنی یہ جو پوسٹ ہے یہ صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ پھر آگے چلے آگے چلے تو انہوں نے پھر وہ جو ہے پکڑ لیا فکہ کو کبو حنیف مالک شافئی احمد امام جعفر صادق علیہ رحمان اس کے اندر جب آگے چلے تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی ذرا سنے آپ انہوں نے کہا کہ جی یہ سب لوگ جو ہے ظاہر ہے فک کے معاملے میں جو ہے وہ ان کا اختلاف رائے بھی موجود تھا یہ بات درست ہے کہ فکر میں اختلاف رائے کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی ایک دوسرے کو کبھی انہوں نے غلط نہیں کہا ایک دوسرے کو کبھی کسی نے نہ اہل سننا سے خارج کیا اور نہ انہوں نے کبھی دائرہ اسلام سے خارج کیا استخر اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے آگے جا کے جو لکھا ہے وہ انہوں نے یہ لکھا ہے یہ دیکھ کر آپ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ آپ کے دور میں تو ریفا دین ہاتھ چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا اور ایسی دیگر باتوں پر بیسوں فرقے کے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں استغفراللہ. میں اس کا تو ایک منٹ میں آج میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو ہم فقہ حنفیہ کے مدارس میں چلے جائیں وہاں پہ درس نظامی کا سلیبس اٹھا کر دیکھ لیں درس نظامی کے سلیبس میں آپ دورہ حدیث اٹھا کر دیکھ لیں دورہ حدیث کے اندر کتب ستا پڑھائی جاتی ہیں جن کو ہمارے یہاں سے ہا کہا جاتا ہے جس کے اندر دو آپ کے پاس صحیح بخاری امام بخاری ہنفی نہیں تھے صحیح مسلم امام مسلم ہنفی نہیں تھے پھر چار سنن بر صغیر ہماری اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس نسائی, نسائی جامع ترمزی امام ترمزی بھی حنفی نہیں ہے سنن ابی داؤد ابی داؤد بھی حنفی نہیں ہے سنن ابن ماجہ ابن ماجہ بھی حنفی نہیں ہے یار شرم آنی چاہیے ان صاحب کو جنہوں نے یہ لکھا ہے آپ مجھے بتائیے یا کافر کی بات کرتے ہیں ان کو تو اہل سنت سے خارج نہیں کیا کسی نے اسلام سے خارج کرنا تو دور کی بات ہے حسفر اللہ ان کی کتابیں حنفی مدارس کے اندر سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے دورہ حدیث کے اندر کیسے ان کو امام کہا جا رہا ہے ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا جا رہا ہے اب آپ مجھے بتائیے یہ تو چھ کے چھ رفئے دین والے امام مالک رحمت اللہ علیہ مالکیہ فقہ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے فک شافیہ کے اندر مختلف سوچ میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں ناف سے نیچے باندھنے والے شافے بھی ہیں ناف اور سینے کے درمیان ہاتھ باندھنے والے شافے بھی ہیں امام شافی کو امام بھی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو کسی نے خدا نخواستہ خدا نخواستہ آج بھی کسی نے باہر نہیں کہا بھائی علمی سطح پہ بات کریں یہ سڑک کے کسی دو چار لوگوں نے اگر کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اس سے آپ سب لوگوں کو رگڑنا نہ شروع کر دیں اصل بات یہ ہے یہ سب ہمارے سروں کا تاج ہے اور مثال لیں سیدن عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن پہ جو ہمارے بریلوی علماء ان کے نام پہ گیارہویں کرتے وہ حنفی نہیں ہیں وہ ہمبلی ہیں رفاع سے نماز پڑھتے اور یہ سب تسلیم کرتے ہیں دو تین سال پہلے ٹیلی ویژن پہ کوک اب نورانی بریلوی جو ہے وہ عالم دین ہے انہوں نے یہ میں نام بریلوی وغیرہ لے رہا ہوں کہ اس پوسٹ میں آگے پھر انہوں نے یہ نام شروع کر دی ہیں کہ جی بریلوی دیوبندی شی سنی کوکب نورانی اب بہت مشہور جانے پہچانے بریلوی عالم دین ہے ٹیلی ویژن پہ میں نے خود دیکھا ہے ان کو کہتے ہوئے کہ رفایہ کیا کرتے تھے. تو ہمارے ہمارے سروں کا تاج ہے اسلام کی بات کرتے ہیں کافر کا مطلب اسلام سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں ہم تو انہیں اہل سنت سے خارج کرنے اس کے لیے تیار نہیں اگر ایسا ہوتا سیدھی سی ہے ہمارے مدارس میں ان کی کتابیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں? ان کو امام کیوں کہا جاتا ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کیوں لگایا جاتا اہل تصوف کے ہاں میں ایک مثال دیتا ہوں اہل تصوف کے ہاں جو لوگ تصوف کو نہیں بھی مانتے سلسلہ چشتیہ یا خانوادہ چشتیاں کا نام انہوں نے ضرور سنا ہوگا خانوادہ چشتیہ شروع ہوتا ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ امام حسن بسری ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اب آج کے پاکستان انڈیا کے اندر جتنے چشتی ہیں وہ تو ساری کے سارے حنف ہیں وہ تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اب کیسے کوئی ضرورت کر سکتا ہے یہ کہے کہ میں اپنی سنت کو توڑنا ہے اس نے کیا اس نے یہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے میں چشتی ہوں لیکن آج سے میں چشتیت چھوڑتا ہوں کیونکہ میں تو نہیں مانتا کہ اس طرح نماز ہوتی ہے تو اگر حسن بسری نماز پڑھتے تھے جو کہ محدث بھی ہیں ہمارے پاس محدسین میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے والے ہیں ہمارے پاس محدسین میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے ہیں ہمارے پاس محدسین میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے والے ہیں ہمارے پاس محدسین میں ناف سے اور اور سینے کے بیچ میں ہاتھ باندھنے والے موجود ہیں رفاء دین والے موجود ہیں رفایہ دین کے بغیر والے موجود ہیں آمیر بل جہر والے موجود ہیں آمین بل جہر کے بغیر والے موجود ہے اور ان سب کو مستند جلال وہ اتنا جھوٹ پھیلایا اس پوسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی معاف کرے میں آپ کو بڑا صاف بتا دوں اس قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے آئمہ میں اختلاف رائے رہا ہے ہنفیوں کے بیچ میں اختلاف رائے کئی ہنفی آئمہ کا آپس میں رائے شافیوں کے بیچ میں کئی آئمہ کا آپس میں اختلاف رائے رہا ہے تو یہ اختلاف رائے کا مسئلہ نہیں ہے یہ اہل سنا سے خروج کی باتیں یا دین اسلام سے خروج کی باتیں اس کا تعلق نہ فک سے ہے نہ حدیث سے ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے ہاں ساری پوسٹ کے اندر صرف ایک بات اچھی ہے اور وہ درست ہے اور ہم علم کے لیول پہ کبھی بھی ہم نے اس کی وائلیشن نہیں دیکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم تمام آئمہ کا جو مستند آئما ہیں ان کا ادب کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں آج کسی مستند شخص نے جس نے درس نظامی کیا ہو چاہے وہ حنفی ہو چاہے وہ غیر حنفی ہو وہ کسی امام کو اہل سننا سے بھی خارج کرنے کا نہیں سوچ سکتا دین اسلام سے خارج کرنا تو بالکل ہی دور کی بات ہے چھوڑی دیں یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو انشاءاللہ جب اس پہ مزید علوم الحدیث پہ گفتگو ہوگی تو اس پہ ہم انشاءاللہ اللہ بات کریں گے وہ اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد اموالا علیہ وصحبِ اجمعین برحمتِ